کہ آخرت یقینی چیز ہے قیامت کا دن برحق ہے لازمی طور پر آئے گا اس ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جو ایمان کا حصہ ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں مانی گئی یا اس پر بھی شک رہا تو ایمان ادھورا ہے نا مکمل ہے ناقص ہے درست نہیں سب سے پہلے موت سے متعلق امور جس میں فرشتوں کا آنا اور جان نکالنا اور فطنت القبر قبر کا امتحان اور پھر اس کا عذاب اور نعمتیں دونوں یعنی فطنۃ القبر اذاب و نعیم اگر عربی لفظ ہوں تو مختصر ہو جاتے ہیں فتنت القبر سے برات کیا ہے قبر کا امتحان پہلے جو سوال جواب ہوں گے اذاب و نعیم پھر آخرت کی علامات اشرات اور اس کی کتنی اقسام ہے سہرا اور قبرا اس کے بعد نفخ سور سور کا پھونکا جانا اس کے بعد کیا ہوگا قبروں سے اٹھایا جانا خروج الخلائق من القبور اس کے بعد وقوف قیامہ موقف القیامہ یعنی حشر کا میدان اور اس کے اندر مختلف لوگوں کا مختلف طریقے پر اٹھنا نیک لوگ سالح لوگوں کا اور بدکار لوگوں کا جو مختلف طریقے پر اٹھنا ہے اس سے متعلق جو چیزیں ہیں پھر حشر کی تفصیلات نشر صحف اعمال ناموں کا دیا جانا پھر میزان کا رکھا جانا ودالموازین پھر سراط اور حوض کوثر اور شفاعت پھر جنت اور اس کی نعمتیں اور اللہ تعالی کا دیدار اور اسی طرح آگ اور اس کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی دیدار سے محرومی آخر میں تھوڑا سا میں نے ترتیب کو فرق کیا ہے جنت کا ذکر بالکل آخر میں لے کے جائیں گے تاکہ اچھے انجام اور اچھے خاتمے پر بات مکمل ہو اس سیکونس میں آج ہم جہنم کے بارے میں یا آگ کے بارے میں پڑھیں گے جیسا کہ آپ نے دعائے استفتا برائے تہجد میں پڑھا کہ وہ حق آگ بھی برحق ہے یعنی آخرت میں سزا بھی ہے جو جہنم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے تو کچھ تفصیلات آپ قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں کچھ احادیث میں وارد ہوتی ہیں ان سب کو یکجا کر کے ایک تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا ایمان میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں یعنی اللہ پر ایمان ہو یا آخرت پر ہو یا فرشتوں پر ہو تو اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے یقین یقین کیسے پیدا ہوتا ہے علم سے ترتیب کیا ہوگی علم معرفت عمل قبول انقیاد صدق اخلاص یہ ساری چیزیں یعنی کہ بیسیکلی تو ایمان باللہ کا حصہ ہیں لیکن ان میں سے کچھ پھر باقی جو ہمارے ایمان بالملائکہ ہے یا ایمان بالآخرہ ہے اس میں بھی فٹاتی چلیے شروع کریں بسم اللہ رحمان رحیم ونار اور آگ برحق ہے یعنی آگ کا عذاب ہے اور یہ بالکل سچی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسا علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچا دیا تھا اور اس کی طرف سے روح ہے اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا یعنی جس کا عقیدہ درست ہوگا اور اس کے بعد جو وہ عمل کرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا لیکن اگر عقیدہ خراب ہے عقیدہ غلط ہے تو اچھے سے اچھے کام چاہے ایک انسان ساری زندگی انسانوں کی خدمت کیوں نہ کرتا رہے ساری زندگی جنگلوں میں نکل کر اپنے منمانے طریقوں سے عبادت کرتا رہے تو وہ قابل قبول نہ ہوگا تو پہلی چیز جس میں کوالیفائی کرنا ضروری ہے وہ درست عقیدہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ویسے سمجھا جائے جیسے وہ ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں ویسا ہی دل میں یقین رکھا جائے گرہ باندھ لی جائے ایسی گرہ جو مرتے دم تک نہ کھلے آخر تک رہے حد کہ انسان اللہ سے جا ملے کیونکہ اگر یہ گرا کہیں بھی ڈھیلی پڑ گئی کہیں بھی کھل گئی کوئی بھی اس میں خلل آ گیا تو مشکل ہو جائے گی سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے نمازیں روزے حج زکوۃ خدمت خلق خوش اخلاقی ذکر اذکار سب ایک طرف اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو درست کیا جائے اور اس طریقے پر ان سب چیزوں کو مانا جائے جیسے ماننا چاہیے کیونکہ جب تک ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھیں گے نہیں ان کو ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں وہ ماننا بھی پھر صرف زبانی کلامی ہے اور بغیر سوچے سمجھے تو وہ بھی ایک جھوٹ ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں مانتے ہیں کیا مانتے ہیں کس چیز کو مانتے ہیں اس کا نہیں پتا کس چیز کو مانتے ہیں تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے پرانی مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ بس جان لو یعنی علم حاصل کرو معلوم کرو کہ اللہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں یعنی لا الہ الا اللہ کا جاننا اس کا علم حاصل کرنا اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا یہ ضروری ہے ہمارے فرائض میں سے یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے وہ کہتے ہیں نا طلب العلم کل مسلم تو وہ کون سا علم ہے جس کو سیکھنا فرض ہے اس میں سب سے پہلے عقیدہ ہے اور اس کے بعد پھر عبادات اور باقی چیزیں آ جاتی ہیں پھر یہ کہ جو شخص اس کی حقیقت کو سمجھ لے اور حقیقی معنیوں میں جان لے تو اس کی زندگی بدل جاتی جس کی زندگی نہیں بدلتی اس کا مانا یہ ہے کہ اس کا ایمان ہی درست نہیں ہوا یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کا ایمان درست ہو اور اس کا عمل نہ تبدیل ہو لازم و ملزوم ہے عمل کی خرابی انڈیکیٹ کرتی ہے ایمان کی خرابی کو گڑبڑ ہے مسل سر درد سر درد کیا ایک بیماری ہے لیکن وہ سبب نہیں ہے سبب کہیں اور ہے وجہ کہیں اور ہے ہو سکتا ہے آپ کے سٹامک میں کوئی پرابلم ہو ہو سکتا ہے آپ کے کسی جسم کے اور حصے میں کوئی انفیکشن ہو جو کسی اور جگہ جا کے درد پیدا کر رہا ہے لیکن وہ ہڈن ریزن ہے مگر وہ ریزن کس کو پتا ہوتی ایک ماہر ڈاکٹر کو پتا ہوتی کہ کس حصے میں درد ہے کیونکہ سر بھی تو بہت بڑا نا سامنے درد ہے پیچھے درد ہے رائٹ ہے لیفٹ ہے درد کی نوعیت کیا کس قسم کا درد ہے تو ڈاکٹر جب پورا ڈائگنوس کرتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو دوا دیتا ہے کہ یہ ہے آپ کا مرض اس وجہ سے آپ کو رہا ہے وہ سارے ٹیسٹ کیوں کیے جاتے ہیں اسکرین کیوں کی جاتی یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی بیماری کیا ہے اسی طرح ہم سب کو اپنی اسکرین خود بھی کرتے رہنا چاہیے اور جو کچھ ہم نے معلومات حاصل کی ہیں ان سب کی روشنی میں اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی سمجھ کا اور اپنا اپنا ٹیسٹ خود لینا چاہیے کہ کیا ان سب چیزوں کے بارے میں مجھے شرح صدر ہو چکا ہے اور اگر کہیں بھی کوئی شک باقی ہے تو اس کو دور کر لیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے کیونکہ موت کے بعد کے مرحلے بہت سخت ہیں شک میں نہ مرے جو کچھ ہو یقین کے ساتھ ہو کیونکہ جو شخص ان چیزوں کی حقیقت سمجھ لیتا ہے مثلا جنت کی حقیقت جہنم کی حقیقت موت کی حقیقت قبر کی حقیقت پھر اس کی زندگی تبدیل ہو کے رہ جاتی وہ پہلے جیسا انسان نہیں ہوتا لیکن اگر اس کی پرانی عادتوں کا خاتمہ ہی نہیں ہوا وہ جڑ سے اکھڑی ہی نہیں ان کی ہی نہیں ہوئی تربیت ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے درخت لگا ہوا ہے جڑیں خراب ہیں وجہ کوئی بھی ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آسمان چرچرانے لگے یعنی اس میں سے چرچر چر کی آواز آنے لگی بوجھ کی وجہ سے اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائے کیونکہ آسمان میں چار انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جس پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو یعنی اتنی جگہ بھی خالی نہیں جڑ جڑ کے کھڑے ہیں اور سجدوں میں پڑے ہوئے اتنی عبادت ہو رہی اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہسو اور بہت زیادہ دیر روتے رہو اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز بھی نہ ہو سکو اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ یعنی پھر لازمی تمہارے دل کی کیفیت بدلے اور اس بات کے تم متلاشی ہو جاؤ کہ کہیں سے پتہ چل جائے کہ اللہ نے معاف کر دیا یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کی فکر کرو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو یہ اس یقین کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان آخرت کے بارے میں یا کسی بھی ایمان کے حصے کے بارے میں پڑھنے کے بعد اپنے دل کے اندر پاتا ہے کیونکہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے دل کی حالت کا بدلنا پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان اس حالت کو مینٹین رکھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے لیکن اصل بات کیا ہے جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس جاننے کا کچھ حصہ چھپایا نہیں وہ ہمیں بتا دیا یہ الگ بات ہے کہ اپنی جہالت کی وجہ سے ہم نہیں جانتے لیکن ہاں یہ ضرور فرق ہے کہ جو آپ نے دیکھا وہ ہم نے نہیں دیکھا جاننے اور دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے مثلاً پل سرات کے بارے میں آپ کو بہت دفعہ اپنے سنا بھی پڑھا بھی پڑھایا بھی گیا لیکن جس وقت آپ نے وہ وائر واک دیکھی اس کے بعد جو کیفیت ہوئی وہ بالکل مختلف تھی کیوں اس لیے کہ وہ ایک چیز پورا نقشہ دیکھنے سے سمجھ میں آیا کہ قیامت کے دن کیسے گزر رہے ہوں گے اور وہ پانی اور بادل ایسے لگ رہے تھے جیسے شولے اور جہنم سے اٹھنے والا دھواں ہو تو دھوئیں اور, اور اس منظر کے بیچ میں سے گزرنا ہوگا اور دائیں بائیں کوئی مددگار نہیں ہوگا بلکہ آنکڑے لگے میں ہوں گے جو پکڑنے کو تیار کھڑے ہوں گے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیوں فرق تھی اور ہمارے بارے میں بھی کیا فرمایا اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو ہمیں جو آپ نے بتایا وہ تو جاننا چاہیے نا اس کو تو معلوم کر لینا چاہیے آخر اس میں کیوں سستی؟ اس سے کیوں غفلت اس سے کیوں پروائی یہ سب کچھ ہمارے ہی سے تو متعلق ہے کسی اور کی باتیں ہیں کیا ہی؟ یہ کسی اور کے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر یہ بیگا اور اس پر گزرے گا ہم سب ان سارے مرحلوں سے گزریں گے چھپ کے کہیں بھی بھاگ نہیں سکیں گے تو اس لیے بندی یہی ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ جانا جائے بلکہ ان پر ایمان بھی لایا جائے کیونکہ جہنم کا ایک چکر لگاتے ہی انسان کو دنیا کی ساری خوشحالی بھول جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں سے بہت نعمتوں والوں تھا ان اس کے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز تھیں اس کو جہنم میں ہوتا دیا جائے گا پھر کہا جائے گا اے ابن آدم کیا نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی وہ کہے گا اے میرے رب اللہ کی قسم کبھی نہیں کبھی نہیں کچھ نہیں دیکھا کوئی راحت آرام کوئی سکون پائے نہیں کبھی اور یہ وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا اس لیے یہاں کی کسی لذت کسی راحت کسی خواہش کسی خوشی کسی فائدے کے لیے آخرت نہیں قربان کرنی ہم نے کیونکہ جو کچھ بھی یہاں ملا ہے کل من لا فان سب فنا ہونے والا ہے چاہے ہماری اپنی اولاد ہو چاہے مال ہو گھر ہو عزیز سے عزیز چیزیں سب کے سب چھوڑ دینے والے ہیں وہ سب جن کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں کیونکہ پناہ کہاں ہے لا مل جا ونجا من کا اللہ علیک کوئی پناہ گاہ نہیں کوئی سہارا دینے والا ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ تو ہی ہے. تیری طرح پلٹ کر آنا کر جانا ہے پھر آپ دیکھئے کہ ہم تو کیا فرشتے بھی جہنم سے ڈرتے ہیں حضرتن سے بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا میں نے میکال کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا میں نے میکال کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا انہوں نے جواب دیا کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکایل کبھی نہیں ہنسے انہیں کیوں نہیں ہنسی آتی وہ اس انجام کو دیکھتے ہیں جو لوگوں کو ہونے والا ہے کہ یہ بلا اس میں لوگ گریں گے اور کس تیزی تک اس طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں پھر جہنم ایک اقامت گاہ ہے پرماننٹ ریزیڈینس ہے ٹھکانا ہے ابورڈ ہے گھر ہے رہنے کی جگہ ہے اب اپنے گھروں کا سوچ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے آج گھر جا کے تصور کیجئے کہ خدا نہ نخواستہ اگر اس گھر کو آگ لگ جائے اور چاروں طرف آگ ہو دروازوں پہ بھی اور کھڑکیوں پہ بھی اور پردوں پہ بھی اور کچن میں بھی اور بیڈ روم میں بھی اور ڈرائنگ روم میں بھی اور اندر بھی اور باہر بھی اور تو میرا کیا دل چاہے گا کہ میں کدھر سے نکلوں کدھر سے بھاگوں کہاں سے جاؤں ہاؤس آن فائر کی کہانیاں تو چھوٹے ہوتے ہی لکھانے شروع کر دیتے ہیں میں نے نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا طالب علم ہو جسے یہ مضمون نہ لکھایا گیا ہو بچپن میں اور دنیا میں آگ سے بچنے کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے جاتے ہیں مختلف ادارے کس کس قسم کی ٹریننگ دیتے ہیں ہم جہنم کو بس ایک ایسٹریکٹ سی کوئی چیز سمجھتے ہیں جہنم ایک بستی ہے ایک شہر ہے ایک گھر ہے ایک ٹھکانا ہے وہ کچھ لوگوں کا فائنل ریزیڈینس ہے جس میں وہ پہنچ کے وہیں رہیں گے ہم سارے دن کے کام کاج کر کے پھر کیا چاہتے ہیں کہاں جائیں گھر جائیں کیوں جانا چاہتے ہیں گھر جو ہاسٹل میں رہتے ہیں جو روز آتے ہیں کوئی بھی ہو تو ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ بہت کچھ کام کر لیا اب گھر چلے بچے ہو بڑے ہوں بوڑھے ہو کہ ہمارا گھر کو محل ہو تو پھر ہی ہم گھر چلیں ہر شخص کو اپنے گھر سے ایک انسیت ہوتی ہے اور اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتا ہے اور جہنم کے لیے مسیر مصیر مسیر کا لفظ کتنی دفعہ آتا ہے قرآن میں کہ وہ لوٹ کے واپس جانے کی وہی جگہ ہے اب یہ دنیا کیا ہے ہمارے کام کی جگہ ہے جیسے آپ گھر سے نکلے اور یہاں کام پر آئے آ جائے میں ہیں ایسے ہی دنیا میں ہم سب کام پر آئے ہوئے اور پھر گھر واپس جانا ہے یہ جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں نا جن گھروں کو ہم گھر کہتے ہیں یہ گھر نہیں ہے یہ عارضی قیام گاہیں ہیں بس ایسے یہ تو وقت ہی ٹھکانا ہے اور جن لوگوں کے گھر نہیں ہوتے انہوں نے دیکھا ہوگا آج یہ گھر تبدیل کر رہے ہیں کل وہاں جا رہے ہیں پھر وہاں جا رہے ہیں اس سے بھی انسان کیسا کیسا تنگ آتا ہے ہر دوسرے دن اٹھاؤ سامان اور ادھر سے ادھر جاؤ اور پھر ہر ایک کی بڑی تمنا اور خواہش اور ڈریم ہوتی ہے کاش میرا اپنا کوئی اپنا ذاتی گھر ہوتا کتنے لوگ اس غم اور دکھ اور فکر میں رہتے ہیں اور اس بات پر پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس پہ نہ ہم گین ہوا کریں یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے جو دنیا میں آتا ہے اللہ کسی نہ کسی طرح اس کے رہنے کا انتظام کر ہی دیتا ہے جانا تو قبر میں محل والے نے بھی ادھر ہی جانا ہے اور جھونپڑی والے نے بھی ادھر جانا ہے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے چند سال کی بات ہے چند دنوں کی بات ہے اصل فکر کی بات یہ ہے کہ جو گھر ہے ہمارا جس کو ہم یہاں بیٹھ کے تیار کر رہے ہیں جس کے لیے سب کچھ بھیج رہے ہیں کہ وہ جگہ بن جائے وہ ہے گھر اب وہ کس قسم کا ہے کیا بھیجتے ہیں اس میں اس کی دیواریں کیسی ہیں اس کا فرش کیسا ہے اس کی چھت کیسی ہے یہ ہم سب کو فکر ہونی چاہیے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ جنت ہے یا جہنم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے کتنی دفعہ خیال آتا ہے دن میں پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے وہ ایسی اقامت گاہ ہے اقامت غلف سارا عربی میں ایسی رہنے کی جگہ ہے مستقل ٹھکانا ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی وہ ایسی ہمیشگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایک مشہور ایسے فوڈ یا جنک فوڈ کے کہنا چاہیے مشہور نام ہیں کہ جن سے اگر آپ کوئی چپس یا برگر خرید لیں یا آئس کریم خرید لیں اور اس کو لا کے آپ اپنی الماری میں رکھ دیں چار مہینے بعد دیکھیں وہ ویسے کہ ویسے پڑے ہوں گے نہ آپ کے چپس پگ لیں گے اور نہ آپ کے وہ برگر خراب ہوں گے اور نہ ہی آپ کی وہ آئس کریم جو ہے وہ اپنا ٹیکسچر بدلے گی وہ ایسی چیزوں سے بناتے ہیں کہ ایسے طریقے سے بناتے ہیں کہ جس میں وہ وہی روٹن نہیں ہوتی ڈیکمپوز نہیں ہوتی وہ چیزیں ہوتی ہیں بہت ٹائم لیتی ہیں جیسے پلاسٹک کے لفافے ہوتے ہیں نا اس طرح تو دنیا میں تو انسان کی باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے لیکن جہنم میں باڈی ڈیکمپوز نہیں ہوگی وہ ویسی کی ویسی ہی رہے گی یعنی وہ الگ بات ہے پھول جائے گی بڑی ہو جائے گی جل جائے گی لیکن وہ گھلے گی نہیں ختم نہیں ہوگی اس میں موت نہیں آئے گی اور پھر جہنم میں یہ نہیں کہ صرف چند لوگ جائیں گے جہنم بھر دی جائے گی اور وہ مزید کا مطالبہ کرے گی یوم نقول جہنم ہلم تلاقول مزید پھر اللہ تعال اپنا پاؤں اس پر رکھیں گے جب وہ جا کے چپ کرے گی پھر یہ کہ اس گھر کے دروازے کتنے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لہا سب آتو ابواب لک البا اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے تقسیم شدہ حصہ ہے کہ کس نے کس دروازے سے اندر جانا ہے حدیث میں بھی آتا ہے انا رحا سب و ابواب دو زخ کے ساتھ دروازے ہیں پھر پوری جہنم اتنی بڑی ہے کہ چار ارب نبے کروڑ فرشتے جہنم کو پکڑ کے لائیں گے صحیح مسلم میں آتا ہے جہنم کو لایا جائے گا اس دن جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے یعنی اس کو اس طرح کنٹرول کیا جائے گا اتنی بڑی بلا ہے وہ پھر کنارے سے اوپر کے یعنی اس کے ایج سے گہرائی نیچے جیسے کنویں کا ذہن میں لائیں گہرائی کا فاصلہ ستر سال کی مسافت کے برابر ہے اتنی ڈیپ ڈاؤن اتنی گہری کھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ اتنی بھاری چٹان ہو یعنی بہت بھاری چٹان جس کا وزن سات حاملہ اونٹنیوں ان کی چربی گوشت اور ان کے بچوں کے برابر ہو اور جہنم کی اوپر والی منڈیر سے اس کے پیندے تک ستر سال کے بعد وہ پہنچے گی کیونکہ ہلکی چیز دیر سے پہنچتی ہے نا اور جو جتنی بھاری ہوتی ہے وہ جلدی گر جاتی ہے تو اتنی بھاری چٹان بھی اگر جہنم میں پھینکی جائے تو ستر سال بعد نیچے پہنچے خود سوچے کہ وہ کتنی گہری ہوگی اور کتنا اندھیرا ہوگا اس میں حضرت ابو حرا کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ کچھ گرنے کی آواز سنائی دی آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو ستر سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور وہ لگاتار دوزخ میں گر رہا تھا یہاں تک کہ وہ پتھر اب تے تک پہنچا ہے ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اس برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دو میں اس قدر جا اترتا ہے جس قدر مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اور پھر اس کے درجے بھی ہیں سب سے نچلے درجے میں کون ہوں گے منافق منافق کون ہوتے ہیں جو اوپر سے مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر جھوٹ ہوتا ہے خیانت ہوتی ہے گالی گلوچ ہوتا ہے وعدہ خلافی ہوتی ہے نماز میں سستی کرتے ہیں صدقہ خوشی سے نہیں کرتے اللہ رسول کا مذاق اڑاتے ہیں دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں پھر یہ کہ جہنم میں انتہائی گرمی کے علاوہ انتہائی سخت سردی بھی ہے زمحریر بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو برف کا کاٹنا ہوتا ہے نا یعنی سخت سردی کی وجہ سے بعض وقت لوگوں کے کان جم کے ٹوٹ جاتے ہیں فراسٹ بائٹ جس کو کہتے ہیں اور پھر ایسے زخم ہو جاتے ہیں کہ جن کا ٹھیک ہونا محال ہو جاتا ہے اگر آپ کبھی برف کو ہاتھ میں تھوڑی دیر پکڑے رکھیں تو اس کے بعد کیسی فیلنگ آتی جلن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا جاتا ہے تو اللہ نے اسے سال میں دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی ایک مرتبہ سردی کے موسم میں اور ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں جب وہ سردی میں سانس لیتی ہے تو انتہائی شدید سردی ہوتی جب گرمی میں سانس لیتی ہے تو سخت تپش ہوتی اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں تو کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ جیسے باہر بیٹھے ہوتے ہیں صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں اوپن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہوا چلنے لگتی اور ہوا میں ایک تپش ہوتی ہے لو ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے سے آ رہی ہے کہیں سے تو ہمیشہ سوچتی ہے کہاں سے آ رہی ہے شروع کہاں سے ہوئی ہے سورج تو سردیوں میں بھی ہوتا ہے سورج گرمیوں میں بھی ہوتا ہے کب نکلی کہاں سے نکلی اور چلتی جا ہے لیکن یہ صرف انسانوں کو ایک تھوڑا سا امیجن کروایا گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہم تو پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں نہ دھوپ کی گرمی ہے اور نہ ہی لو ہے اور نہ ہی کچھ اور ہے اس کے باوجود دل گھبرا گھبرا اٹھتا ہے تو اگر اس کے سانس میں ایسی گرمی ہے تو خود اس کے اپنے اندر کیسی ہوگی پھر یہ کہ سورج اور چاند بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے سورج گرم ہے کتنا گرم ہے کوئی بتائے گا سورج کے اندر آگ کے طوفان اٹھتے رہتے ہیں اور اگر اس کو بھی جہنہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں کیا ہوگا وہ اس کی گرمی اور بڑکائے گی ہم نے فزکس میں تھوڑا سا پڑھا تھا فیوژن اور فیوژن ریئیکشن کا تو یہ پڑھا تھا کہ فیوژن ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ سن میں ہوتا ہے اور وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کیونکہ فیوژن ریئکشن ہوتا ہے وہ دنیا میں وہ بام کے اندر ہوتا ہے اور بام اتنی بڑی تباہی لاتا ہے اور فیوژن ریئیکشن سن میں ہوتا ہے تو سن میں اتنی زیادہ گرمی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے ہم نے حدیث میں ہی پڑھا ہے کہ سن کو جو ہے وہ کمپریس کر کے ایک ٹکیا کی شکل میں جہانما میں ڈالا جائے گا I was just کہ ہم لوگوں کی گاڑیوں میں کمپریسڈ گیس ہوتی ہے تو وہ جتنی کمپریس ہوگی اتنا ہی پریشر زیادہ بلٹ ہوتا ہے تو وہ سن کو جتنا کمپریس کر دیا جائے گا تو جہانم کی ہلکے سے ہلکا ایک انگارہ جو ہوتا ہے اس کا بھی کتنا سیک اور ایک اس کے اندر جلن ہوتی فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں دو میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا فرشتے مسلسل آگ بھڑکا رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے میں نے آج رات خواب دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے ان دونوں نے مجھے بتایا کہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے اور وہ آگ کیسی ہوگی جو چہروں کو جلس دے گی اور جبڑے باہر نکل آئیں گے کھال ادھیڑ دے گی اسکن کے اوپر اس کا کیونکہ سکن پہ جلن کا احساس ہوتا ہے کلہ لذا نزا چہرے کی کھال کو کھینچ دے گی ایک اور جگہ پر آتا ہے ادھیڑ دینے والی تو اس سے آگ سب سے پہلے انسان کی اسکن پر اثر انداز ہوگی اور ان کی اسکن جو ہے وہ دن میں کئی دفعہ تبدیل کر دی جائے گی دنیا کی آگ جہنم کا سترواں حصہ ہے سیونٹی دنیا کی آگ سمندر کے پانی سے ٹھنڈا کرنے پر نفع بخش بنی مسلم احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کا سترواں حصہ ہے اور سمندر کے پانی سے دو مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں اللہ بندوں کا کوئی فائدہ نہ رکھتا یعنی پھر یہ پکانے اور سیکھنے کے کام نہ آتی بلکہ الٹا مصیبت بن جاتی پھر ایک جہنمی کا سانس ایک لاکھ سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے یعنی جہنم میں جو لوگ جل رہے ہوں گے وہ جو ایک سانس لیں گے اس کے اندر اتنی تپش اور اتنی لو ہوگی آپ نے فرمایا لوکان فی حد السدن او یزیدون وفی رجل من فتح النار فسا بہم نفس لہ المسجد ومن السدو منفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مسجد میں ایک لاکھ یا زائد افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی بھی ہو اور وہ سانس لے لے تو ان سب کو اس کی سانس پہنچے تو اس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے صرف ایک سانس کی وجہ سے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وقوع دہن نہ سبل کے پتھر اللہ نے ان پتھروں کو اس دن پیدا کیا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان کو آسمان دنیا پر پیدا فرمایا اور اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا میں ان کے بنانے کی جگہ بھی بتائی گئی پھر جہنم کا جو سایہ ہے وہ نہ ٹھنڈا ہے نہ اس کی چھاؤں ہے جہنم میں اندھیرا بھی ہے گرمی ہے آگ ہے لیکن اندھیرا بھی ابو حر فرماتے ہیں کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے اسود من القر اور وہ جو تارکول ہوگی نا جسے وہ لک کہتے ہیں وہ چپکنے والی چیز وہ چپک جائے گی کھالوں کے پر کبھی موم بتی گری ہاتھ پہ موم تھوڑی سی چپکے ہاتھ پہ تو کیا ہوتا ہے یہ کوئی بھی ایسی چیز جو کھال سے چپک جائے پھر گناگاروں کو دیکھ کر جہنم بفرنے لگے گی جوش مارے گی ادارہ ات ہم ام مکان ام بن سمحا تغیو جب وہ دور سے اپنے شکار کو دیکھے گی تو اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے یعنی جہنم کے بھڑکنے کی آواز سن لیں گے جیسے آپ پنکھے چل تو ان کی ایک آواز ہے یہ ہیٹر چلتا ہے یا آگ جلتی ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی تو وہ آواز جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بھی نکل رہی ہوگی پھر جہنم کے فرشتوں کی کیا صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاظ شداد لا يعسون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون اے ایمان بالو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اس پہ تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے وہی وہ کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے یعنی فرشتے جو بہت سخت بھی ہے سنگ دل بھی ہے یعنی تند خو ہے آرام سے نرمی سے بات نہیں کرتے یعنی جسے عام طور پہ کہتے ہیں نا ویری روڈ اور بہت سختی سے پکڑنے والے یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل اس آگ سے بچنے کے لیے کس کو کہا جا رہا ہے کس کو خطاب کیا گیا ایمان والوں کو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم پڑھ چکے اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تو یہاں تو ایمان والوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو ایمان لا چکے ہم تو پہلے ہی بچ چکے اور کیا کرنا ایک دفعہ پانی بوائل کرتے ہوئے ہاتھ پہ گر گئی تھی انچ لانگ تھا جو میرا مونڈ تھا لیکن اس کا پین اس کی وجہ میں سو نہیں سکتی تھی جب میں رکو کرتی تھی بلڈ کا فلو ہوتا تھا تو تب کا پین ایز ایف اٹ ریچ مائی ہارٹ وہ صرف لگا تھا اور میں نے اس کو me, no. وہ ذرا سا تھا پوائنٹ جس نے اتنا پین کیا تھا کہ میں ابھی بھی سوچتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ کبھی ویسا برننگ نہ ہو جائے وہ قرآن مجید میں آتا نا منارے ربنا من, تدخل النار فقد ومال من انصار اللہ جسے تو نے آگ میں ڈال دیا اس کو تو, تو نے رسوا ہی کر دیا یہ لکھا ہے سینٹی گریڈ السلام علیکم میں تھوڑا سا برن انجری کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی ایک تو یہ کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کی کلاسیفیکیشن میں دنیا کی سب سے اذیت والی اور بری ترین موت جو ہے وہ برن ہے برن انجریز اور اس کے بعد روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ یا بڑی سویر کرش انجریز جو آتی ہیں ایون آپ سوچیں کہ وہ کرش انجریز جس میں پورا جسم ایک وقت میں کرش ہو جاتا ہے جیسے زلزلے میں ہوا تھا ایون سو so برن انجریز دا ورسٹ کلاسیفائڈ دنیا میں اور اتنے خوفناک منظر ہم نے دیکھے ہوئے بینگ ڈاکٹر برن یونٹس میں ڈاکٹرس بھی کام کرنے سے کتر آتے ہیں وہاں پہ پی پیشنٹس کو دیکھ کے میرے پاس شاید الفاظ ہی نہیں کہ میں بتا سکوں زلزلے کے بعد جب ورسٹ انجریز جو زلزلے کے لوگوں میں ہوئی تھی وہ برن انجریز تھی کیونکہ انہوں نے کپڑے کے ٹینٹس لگائے تھے اور پھر ان میں وہ سردیاں تھیں آگ تو ینگ بچے بچیاں چودہ پندرہ سال کی لڑکیاں یہ برنز کے ساتھ آتی تھیں سیونٹی پرسینٹ برڈ ایٹی پرسینٹ یعنی کہ باڈی پوری اور آپ سوچیں کہ ان کی روز کے حساب سے جو پیپ اور سکن نکلتی تھی ہمارے ہاسپٹل کے ڈرینز جو تھے ڈیلی بلاک ہو جاتے تھے ڈیلی ان کی سکن اور پیپ اور خون اور ان کی چیخیں اور آپ سوچیں کہ ہاسپٹل میں مورفین انجیکشنز ختم ہو گئے تھے ایونچولی اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے ماری گئے کیونکہ وہ کوئی زندگی نہیں تھی لیکن برنز کے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں نا یہ ابھی بتا رہی تھی بچی کے ایک انچ جگہ جلی تو کیا حالت ہوئی اور پھر ہم ان کو ہائیڈرو ہائیڈروتراپی کے لیے ان بچوں کو روز باری باری بلاتے تھے اور ہائیڈرو تھراپی کے ہمارے بڑے بڑے ٹب تھے جیسے اب سامنے سات فٹ کا بڑا ٹب ہے اور ان کے بڑے بڑے ڈرین ہوتے ہیں اور صرف ایک مریض کے بعد وہ ڈرین جو تھا نا پورا بلاک ہو جاتا تھا اور ہمیں وہ تیزاب ڈال کے کھولنا پڑتا تھا یہ اتنی خوفناک ہیں صرف یہ مطلب میں سرسری آپ کو ان کی ڈسکرپشن دے رہی ہوں اور کوئی وسٹ پوسیبل جو انجری ہوتی ہے اس میں پھر مورفین انجیکشن دیتے ہیں اور برن والوں کے لیے لگتا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب ایون کینسر جو ہے کینسر سے بھی زیادہ برن کو بری انجری اور بری اذیت ناک اور بری موت عام بیڈ پر برن کیسز لیٹ نہیں سکتے آپ دیکھیں برن یونٹس کے لیے جو اسپیشل بیڈ ہوتے ہیں ان میں ایک بہت ہی اسپیشل میٹیریل فوم کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر لیٹیں تو جسم کو ریباؤنس نہیں کرتا لیکن بہت اکسپینسو ہوتے ہیں یہاں پہ چند ایک ہاسپٹل میں جیسے نیسکوم ان میں سے ایک ہے ان کے بند یونٹ میں اور ان کمروں کا کرایہ ہی ایک, ایک لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ روز کا ہوتا ہے ایک مریض کا اور اس میں کیا سہولت ہے بند کے مریض کے لیے کہ اس کو نیچے سے ریباؤنس نہیں مطلب اس کا ہے کیونکہ اس کی سکن کوئی چیز سردی میں بھی ایون چادر بھی ہلکی سی ٹچ نہیں کر سکتے چیختے ہیں وہ بےچارے اور پھر کوئی چیز لگ جاتی ہے کپڑے ان کے ٹوٹلی ان کو نیوڈ رکھنا پڑتا ہے بیکاز کوئی کپڑا ان کے ساتھ لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے اس کو کاٹنا پڑتا ہے کپڑا لگ ہی نہیں سکتا چادر لگ نہیں سکتی سردی گرمی ڈزنٹ میٹر اس لیے ان کے اوپر بڑے بڑے ایسے تاروں کے ٹینٹ ہوتے ہیں اور ان ٹینٹ کو پھر کور کرتے ہیں تاکہ اگر سردی ہے مطلب ان کی پروٹیکشن ہو سکے تو یہ ایک ہلکا سا نقشہ ہے برن انجری کا اور پھر سکن, برن پیشنٹ کی اسکن جو ہوتی ہے وہ اوزنگ اور وہ ساری چیزوں وہ جم جاتی ہیں تو ایک بے حد ڈیلیکیٹ قسم کی ایک لیئر اوپر آ جاتی ہے اس کو ہم नहीं تو نہیں کہیں گے لیکن وہ تھوڑی سی لیکن اگر کوئی چیز اس کو ساتھ ٹچ کرتی ہے تو وہ ساری کی ساری پوری ایسے جیسے نہیں پالیتھین اوپر سے اتر آتا سارا اس طریقے سے اترتا کبھی آپ کو موقع ملے تو کسی ہاسپٹل کا آپ برن یونٹ اگر جا کے دیکھیں تو میرا خیال ہے اور انسان کے لیے وہ شکریہ ڈاکٹر صاحب علیکم استاد میں سوچ رہی تھی کہ صحابہ کو جب قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو جہنم کی آیتیں پڑھتے تھے اور روتے تھے اور انہیں جہنم کی گرمی محسوس ہوتی تھی اور جنت کی آیتیں پڑھتے تھے تو انہیں جنت کی خوشبو محسوس ہوتی تھی تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے ہم کیوں نہیں وہ گرمی محسوس کرتے اصل میں ہم نے دنیا میں اتنا دل لگا لیا اور دنیا کے مسئلوں کو اتنا بڑا کر لیا ہے کہ ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے ہمارا احساس ہی ختم ہو چکا ہے استاد وہ جو آپ بات کہہ رہی تھی نا کہ ہم لوگوں کو ایمان والی چیزوں کو اس طرح سے ماننا ہے جیسے کہ ان کو ماننا چاہیے ورنہ ہمارا عمل نہیں بدلتا ابھی میرا ڈرائیور تھوڑی دیر پہلے مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی بیٹی دس سال کی ہے تو کچھ دن پہلے وہ کوئی ڈیتھ ہو گئی تھی گاؤں میں تو وہاں پہ گئی ہے پتہ نہیں اس نے کیا منظر دیکھا ہے یا کیا بات سنی کہ اس کو نہ کوئی ڈر لگ گیا اب وہ اتنا پریشان ہے وہ کہہ رہے میری بیٹی کا ٹوٹل بہیویئر چینج ہو گیا نا وہ رہی نہیں ہے وہ اور ہم اتنے پریشان ہیں اور آج وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ باجی اب تو وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ گئی ہے میں خیر اس کو ظاہر یہی بتا رہی تھی کہ تم یہ چیز پڑھو یہ والی دعائیں کرو ایسے کرو ایسے ابھی میں جب یہ باتیں ساری سنی تو میں سوچوں کہ واقعی جب کسی کو ڈر لگ جائے کسی چیز کا وہ پہلے والا تو پھر وہ نہیں رہ سکتا ایون اگر اس کو کوئی ہیل بھی کر لے لیکن وہ جو ایکسپیرینس ہے جس سے بھی وہ گزری ہے چاہے وہ جو بھی اٹ ول اسٹے وتھ her تھرو آؤٹ ہر تو اس لیے وی آر ناٹ ٹسڈ بیکاز ہم اس کو نا ایک ایسی بس ایک ایلوژن کے طور پہ سنتے حالانکہ وہ حقیقت ہے اور جو یہ ایلوژن ہے اس کو ہم نے حقیقت بنا لیا حالانکہ یہ الوژن ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس طرح کسی کو برن کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے عبرت لیے ایک چیز ہے اور یہ تو آخرت کی آگ کا صرف سترواں حصہ ہے اس آگ کے ساتھ اگر یہ نتیجہ ہے تو اصل آگ کا کیا ہوگا اگر وہ دنیا میں ایسے کر سکتے ہیں تو وہ آخرت میں کیوں نہیں کریں گے جبکہ جو وہ تو ڈیزرو کرتے ہوں گے یہاں پہ جن کے ساتھ وہ ایکسیڈینٹلی ہوا ہے یا اس کو انہیں اجر ملے گا آخرت میں لیکن وہاں تو وہ کیسا ہوگا پتا نہیں اللہ تعالی معاف کر پھر یہ کہ جہنم انسان کے جسم کی حالت بگاڑ دے گا شکل چہرہ کھال یہ باتیں تو پڑھی ہیں لیکن جسم پھول جائے گا موٹا ہو جائے گا اور جو لوگ بھی اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جیسے گرمیوں میں بازوقت واٹر ریٹینشن ہو جاتی ہے جسم بھاری ہو جاتا ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کتنا دوبر ہو جاتا ہے کتنی مشکل ہوتی ہے تو جو جسم ایکچولی اتنا بڑا اور موٹا ہو جائے گا اس کے ساتھ آگ سے بھاگنا اور موو کرنا ادھر ادھر وہ کتنا مشکل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ ایک ٹوت اہد پہاڑ کے برابر ہوگی اس کی کھال کی چوڑائی ستر گز ہوگی اس کی ران برقان پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربزہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی فرمایا کافر کے دونوں شانوں کے درمیان یعنی دو کندھوں کے بیچ تیز چلنے والے کے لیے تین دن کی مسافت کا فاصلہ ہو کری اتنا ہیوج اتنی باڈی ہیوج ہو جائے گی پھر جسم پھول کر نہایت بدبودار ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ پھولے ہوئے ہیں موٹے ہیں ان سے بدترین بدبو آ رہی ہے اور انتہائی سیاہ منظر پیش کر رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ مقتول کفار ہیں کیونکہ آپ کو یہ چیزیں دکھائی بھی گئیں پھر جہنمی اس میں روئیں گے اور چیخیں گے فرمایا جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسو میں کشتی چلا دی جائے تو وہ چل پڑے وہ پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے نکل نہ سکیں گے وہاں اس طرح پھنکاریں گے یعنی سانس لیں گے کہ اس میں اور کوئی آواز نہ سن سکیں گے یعنی جہنم میں جو جہنمیوں کی صرف سانس لینے کی آواز ہے اس کا اتنا شور ہوگا کہ کچھ اور کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی اور وہ آواز کس طرح کی ہوگی قرآن مجید میں بھی اس آواز کا ذکر ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جہنم میں نہیں ہوگی مگر چنگھارنے کی آواز چیخ نے چلانے کی آواز اور ان کی آواز گدے کی آوازوں کے مشابہ ہوگی اولا شہیقن ان وہ آخر ہوا ظفیر شروع کی جو آواز ہے وہ شہیق ہوتی ہے اور آخری آواز زفیر ہوتی اور پھر انتہائی شدت کی آوازیں ہوگی چیخ پکار رہے ہوں گے کہ وہ آوازیں سن کے دل دہل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے انہوں نے مجھے کہا اس پر چڑھو میں نے کہا مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ اس پر چڑھ سکوں انہوں نے کہا ہم تیرے لیے آسان کر دیں گے سو میں نے چڑھنا شروع کر دیا جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ, پہ پہنچا تو شدید قسم کی آوازیں سنائی دیں میں نے پوچھا یہ کس کی آوازیں کہا یہ جہنمیوں کی چیخ پکار دیکھیں کہ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے تو آپ کو کیا دل چاہتا ہے کہ کہیں سے کوئی چھوٹی سی آواز بھی نہ وہ بھی کان کو اتنی تکلیف دیتی ہے کہ انسان کے لیے بھی ایک ٹارچر ہوتا ہے ساؤنڈ پولوشن اور وہاں تو ہر کوئی رو رہا ہوگا اور کوئی کسی کا رونا نہیں سنے گا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور اپنی وہ کسی کو سنوا نہ سکے گا پھر بھوک بھی لگے گی زقوم کا کھانا دیا جائے گا جو انتہائی کڑوا ہے خیرنا منها فمالی منها اُن منہ بتون مرجام سافات سکسٹی ٹو ٹو سکسٹی 68 بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یہ تھور کے درخت کی جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ملے گا اور یہ پیپ بھی جہنمیوں کے جسموں سے نکلی ہوئی ہوگی پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا نادحمیم ان کام بلا شبہ تھور کا درخت گناگار کا کھانا ہوگا جو پگلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے یعنی وہ کھانا اندر جا کے ابلنے لگے گا پھر کہا جائے گا کہ کھولتے پانی کا عذاب اس کے سر پر ڈالو اور کہا جائے گا چکھو تو بڑا معزز اور شریف بنا پھرتا تھا کیونکہ دنیا میں انسان اپنی عزت کی خاطر ناک کی خاطر بڑے بڑے غلط کام بازوقط کر جاتا ہے تو وہاں یہ ذلت ہوگی پھر زقوم کا ایک قطرہ کتنا کڑوا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کر کے یا ایھا الذين आमनो तक् अल्लाह हقتہ کاتہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹپکایا جائے تو زمین والوں کی زندگی کو تلخ کر کے رکھ دے اب سوچ لو کہ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا کیا بنے گا جس کا خانہ اس زقوم ہوگا اس کا بنے گا کیا یعنی ایک قطرہ اگر اس کا زمین پہ ٹپکایا جائے تو ساری زمین والوں کی زندگی دوبر ہو جائے اس کی سمیل سے اس کی کڑواہٹ سے اس کے اثرات سے پھر خاردار گھاس لیس لہم طعام الا من ذریع لا يسمن ولا يغني من جوع کانٹوں والی سوکھی گھاس اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا پھر زخموں سے بہنے والا خون اور پانی فلئی سلح حمیم ولا تام لا کوئی غمخار دوست نہ ہوگا اور زخموں کی پیپ کے سوا اسے کچھ کھانے کو نہ ملے گا جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا پھر حلق میں پھنسنے والا کھانا اندینا ان کا لم و جہیما تام غسطن علیما ہمارے پاس ان لوگوں کے لئے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ اور گلے میں پھسنے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی ہے پھر پینے کے لئے اُبلتا پانی وہ مَا أَنْحَمِيمَا فَقَتْتَعَا أَمْعَا أَهُمْ اور انہیں پینے کو کھلتا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ کے رکھ دے گا انتڑیاں باہر نکل آئیں گی پیپ پینے کو دی جائے گی مِمْ وَرَائِي ج اس اس کے بعد اس کے بعد جہنم ہوگی اور پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے وہ مشکل ہی حلق سے اتار سکے گا موت ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں اور اسے آگے اور سخت عذاب ہوگا پھر اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ جیسے بتا رہی تھی نا ڈاکٹر نازلی کہ کس طرح جب ایک مریض کو ڈالا جاتا ہے اس کی صفائی کی جاتی ہے تو اس کے بعد گٹر اور پائپس بند ہو جاتے ہیں اسکن اتر اتر کے اور پیپ اور گندگی پورے پورے, پورے پائپس کو بلاک کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھیں جو اس سے چین لی گئیں اور جو شخص نشے کی وجہ سے چار نمازیں چھوڑ دے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے تینت الخبال میں سے کچھ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہنات اللہ الخبال کیا ہے فرمایا اہل جہنم کا نچڑا و خون اور پیپ ایک تو نشے کی ممانت اور دوسرے یہ ہے کہ نماز جان بوجھ کے چھوڑنے کی سزا یعنی ان کے عبض ملے گا کیا اللہ یہ کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کو راضی کر لے پھر ان کا لباس قتعت من نار ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھلتا و پانی ڈالا جائے گا پھر توق اور زنجیریں بھی بھاگ نہ سکیں کہیں عدل اغلا لفی آنا قہم و سلا سلو فن اس جرون جبکہ ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے اور ایسی زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے پھر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے پھر تارکول کا لباس چپکنے والا مادہ ہوتا ہے اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے ان کے لبادے تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی وہ ترل مجرمی نہ یوم مقرنی سرابیلہم من مقترانم وتغشا وجوہم النار پھر اوپر سے لحاف بھی آگ کے اور نیچے بیڈنگ بھی آگی لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ان کے اوپر بھی آگ کے سایبان ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے اوڑنا بچھونا آگ لہم من جہنم محادن ومن فوقہم غواش وکذالک نجز الظالمین ان کے لیے بچھونا جہنم کا ہوگا اوپر سے اوڑنا بھی جہنم کا اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں استغلاللہ. جہنمیوں کا لیٹنا ابو سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں پیٹھ کے بل پڑا ہوا تھا آپ نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اے جنید بے شک یہ دو والوں کا لیٹنا ہے جندب بجنادہ ان کا نام تھا نا تو جنیدب کہا اے جنیدب بے شک یہ دو والوں کا لیٹنا ہے دو زخ والے سیدھے لیٹ بھی نہیں سکیں گے الٹے لیٹیں گے عام طور پہ ہوتا نا جب تکلیف ہوتی ہے کوئی چاہے پیٹ میں ہو چاہے گھٹنوں میں ہو چاہے کہیں اور ہو سر میں ہو تو انسان الٹا لیٹ کے سکون پانے کی کوشش کرتا ہے پھر یہ کہ اعمال کے مطابق آگ پکڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی کچھ کو ان کی کمر تک اور کچھ کو ان کی گردن تک یعنی اس حدیث میں کچھ کی گردن تک کا ذکر آتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ سب سے ہلکا عذاب جس کے دونوں پاؤں کے تلوے کے نیچے آگ کا انگارہ ہوگا اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا پھر آگ کے جوتے اور تسمے ہوں گے کچھ لوگوں کے سجدے کے نشان کے علاوہ جسم جل جائے گا اللہ نے دوزہ کی آگ کو حرام کیا سجدے کی جگہوں پر ایک اور حدیث میں آتا ہے بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ ٹخلوں تک آگ میں ڈوبے ہوں گے بعض ناک کی ابری ہوئی ہڈی والے حصے تک آگ میں ہوں گے بعض دوسرے عذاب کے ساتھ سینے تک آگ میں ڈوبے ہوں گے بعض دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ پورے کے پورے آگ میں ڈوبے ہوں گے پانی ایسا ہوگا جو اندر کو کاٹ کے گلا دے گا سب کچھ باہر جائے گا پھر اس کا جسم ٹھیک ہوگا پھر اسی طرح ہوگا پھر اسی طرح, پھر اسی طرح آگ جب ہلکی ہونے لگی کی اور بھڑکا دی جائے گی فلن نزیدہم اللہ اور وہ عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا کم نہیں ہوگا پھر انتہائی زہریلے سانپ اور بچو ہوں گے فرمایا جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ ہوں گے موٹے موٹے جو اگر کسی کو ایک بار ڈس لے تو 40 سال تک ان کا زہر محسوس کرتا رہے گا اور جہنم میں پالان کسے خچروں جیسے بچھو ہوں گے جو ایک بار ڈس لیں تو چالیس سال تک ان کا زہر محسوس کرتا رہے پھر یہ کہ جب جسموں کی کھال گل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی چاہے وہ آگ سے یہ بچھو کے ڈسنے سے کسی بھی چیز سے کچھ لوگ جہنم میں اپنے آپ کو عذاب دے رہے ہوں گے یہ کون ہوں گے جنہوں نے خود کشی کی ہوگی تو جس چیز سے دنیا میں خود کو مارا ہو جاننا میں بھی وہ سب دوبارہ وہی کرتے رہیں گے جو اپنا گلا گھونٹ کے جان دیتا ہے جہاننا میں گلا بھی گھونٹتا رہے گا باقی عذاب کے ساتھ ساتھ جو برچے یہ تیر سے خود کو مارے تو جہنم میں بھی خود کو مارتا رہے گا پھر زناکاروں سے بدترین بو آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے مجھے پازو سے پکڑا دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے ان سے بیت الخلا کی طرح بدترین بو آ رہی تھی جیسے پبلک ٹوائلٹس ہوتے نا تو آپ اندر نہیں جا پاتے تو ان کے جسموں سے ایسی گندی بو آ رہی تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے زانی مرد اور زانی عورتیں پھر دوسروں کو نصیحت کر کے خود بے عمل رہنے والے کا عذاب قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدا اپنی چکی پہ گردش کرتا ہے گول گول گھومتا ہے جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کے جمع ہو جائیں گے کہیں گے اے فلاں تمہاری یہ کیا حالت ہے تم تو ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے کہتے تھے کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کرتے تھے وہ کہے گا ہاں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا برے کاموں سے تمہیں منع کرتا تھا لیکن وہ خود کیا کرتا تھا یہ بخاری کی روایت ہے پھر بری رسمیں ایجاد کرنے والے جیسے امر ابن لوہائی کا عذاب کیا ہوگا وہ جہن میں اپنی انتڑیاں گسیٹ رہا ہوگا کیونکہ اس نے سب سے پہلے صاحبہ کی رسم نکالی یعنی شیر کی یاد کیا یہاں پر اربوں کے اندر پھر چہرے خاص طور پر آگے اولٹ پولٹ کیے جا رہے ہوں گے پھر جو لوگ ایمان والوں کو عذیتیں دیں ان کو سزا دی جائے گی یزید بن شجرا کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں اور ہر کنویں میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہے جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہے جیسے بختی اونٹ ہے اس میں سیاہ خچروں کی طرح کے بچھو ہیں جب جہنم والے آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے تو ان سے کہا جائے گا ساحل کی طرف جاؤ تو انہیں یہ کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے پہلے ہی جلا ہوا جسم اور اوپر سے کیڑے مکوڑے چمٹ جائیں گے اور ان سب کی کھال اتار دیں گے پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑے آگوں کی طرف لپکیں گے پھر ان پہ خارش مسلط کر دی جائے گی یہاں تک ان میں سے کوئی ایک ایسی جگہ کو کھو جائے گا کہ ہڈی نمودار ہو جائے گی خارش کر کہا جائے گا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کہے گا ہاں پھر اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف دیا کرتا تھا یعنی اہل ایمان کو کسی بھی طرح کی سزا یا ازیت دینا یا ستانا یا پریشان کرنا پھر کہ جہنمی نہ جیئیں گے نہ مریں گے تم ملا یا کھجور کے درختوں کے برابر دانتوں والے بچھو اتنے بڑے بڑے دانت ہوں گے ان بچھو کے تانبے کے ناخنوں سے اپنے آپ کو کچھ لوگ چھیل رہے ہوں گے جب آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے یعنی ان کی غیبت کرتے ان کو تانے دیتے اور ان کو برا بلا کہتے لوہے کینچیوں سے کاٹنے کا عذاب یہ ان لوگوں کا ہوا جو دنیا میں خطبہ تھے بڑی بڑی اسپیچز دیتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے یعنی دوسروں کو تو پڑھاتے تھے سکھاتے تھے لیکن خود وہ عمل نہیں کرتے تھے پھر الٹے لٹکا کر منہ چیرنے کا عذاب الٹے لٹکا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے ایک جگہ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ الٹا لٹکے ہوئے ان کی باچھوں کو پھاڑا جا رہا ہے اور وہاں سے خون بہ رہا ہے میں نے کہا یہ کون ہیں کہا یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے یعنی غفلت برتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا بسہ ہو گیا ہوگا تو روزہ توڑ دیتے یعنی بیسیکلی روزہ توڑنے والے پھر بیراج کے موقع پر آپ کو مختلف لوگوں کی سزائیں دکھائی گئیں جس طرح جنت میں نہریں ہوں گی دودھ کی شراب کی پانی کی اسی طرح جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہ رہی ہوں گی میں نے ارس کیا یہ ہیں فرمایا یہ وادیاں ہیں جو جہنمیوں کی خون اور پیپ سے بہر نکلی داروہے جہنم کی بے نیازی اور لوگوں کی مایوسی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک یعنی داروغ کو پکاریں گے تو وہ انہیں چالیس سال تک جواب ہی نہیں دے گا سوچئے آپ کسی کو بلائیں بلائیں بلائیں اور تکلیف میں بلائیں وہ نہ آئے تو کیا حال ہوتا ہے آپ کو درد ہو رہی ہے یا آپ کو کسی مشکل میں پڑ گئے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں ادھر آؤ بات سنو وہ اگر ہی نا تو کیسی فیلنگ ہوتی پھر جواب دے گا تو کہے گا تم یہی ٹھہرنے والے ہو کوئی ضرورت نہیں کچھ کہنے کی پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گی اور کہیں گے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دے بس اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو ہم ظالم ہوں گے تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا۔ پھر وہ فرمائے گا اس میں ذلیل و خار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو مجھ سے۔ پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ جہنم میں جانے کے بعد آگ میں جل کے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے باہر نکالے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہیں نا وہ جب ان کو کوئی غلط کام سے روکا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو کر لیں پھر آگے جا کے دیکھا جائے گا۔ بغت لینے چند دن کی جسے یہود کہتے تھے نا وقالو لن تمسن کیا ہمیں بس چند دن کے سوا آگ نہیں چھوئے گی مسلمانوں نے بھی اس طرح کا نظریہ اپنایا ہوا ہے کہ اول تو جانا نہیں ہم نے الہ الا اللہ پڑھی اور اگر کسی برے عمل کی وجہ سے چلے بھی گئے تو تھوڑی دیر کے بعد نکل آئیں گے اس لیے وہ پھر کل دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو جہنم میں کوئلہ ہو جائیں گے پھر نہر الحیات میں ڈالا جائے گا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کون رہیں گے ان میں نمبر ون مشرقین کبھی بھی نہیں نکلیں گے ان من نار پھر کفار اصحاب النار هم خالدون پھر مرتد اور تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر اسی حالت میں مر جائے کہ وہ کافر ہو تو ایسے لوگوں کے امال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ دو اس میں ہمیشہ رہیں گے اصحاب النار ہم پھر اعتقادی جو عقیدے کے منافق, ہیں منافق مردوں منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزہ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ انہیں کافی ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے پھر اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم و ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنے پھر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا باقی چاہے سب چیزوں کو مان رہا ہو لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو اس کا یہ انجام ہوگا پھر نامعلوم مدت کے لیے جہنم میں جانے والے ابھی اتنی کیٹیگریز ہوگی پہلی کون سی ہے فار ایور ایورن ایور ایور جو نکلیں گے ہی نہیں مشرقین کو فار اور وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے دوسرے ہیں جو جائیں گے لیکن کچھ عرصے کے بعد نکال لیے جائیں گے کتنے عرصے بعد یہ نہیں پتا اب مثلا اس وقت آپ سب تھک چکے ہیں گرمی بھی ہے تو اس انتظار میں کہ بس ابھی نکلیں گے باہر تھوڑا سا فریش ایئر میں تھوڑی سانس آئے گی تھوڑا آرام کریں گے لیکن وہاں تو کوئی آرام نہیں کوئی فریش نہیں کچھ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں پتا کس دن بلاوا آتا ہے کس دن شفاعت ہوتی ہے وہ کون ہے نمبر ایک نماز نہ پڑھنے والے اور مسکین کو کھانا نہ کھلانے والے آپ کو میں نے جو کہا ہے نا کہ یہ جو رمضان پیکج ہے اس میں آپ سب نے حصہ لینا چاہے ایک روپے سے لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو خا کجور کا ٹکڑا دے کر کیوں نہ کیونکہ آج وہ لوگ پیاس کے مارے بھوک کے مارے تڑپتے ہیں اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور ہم اس میں سے کچھ بھی سپیر نہیں کرتے سوچتے نہیں نا پلان نہیں کرتے وَلَا علا مسکین مسکین مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے دوسروں کو احساس نہیں دیتے وجہ یہ اتنی سخت کیوں کہا گیا فویل المسلی اللہ عمل اور اس سے پہلے اللہ تعام مسکین میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ نہیں کہا کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے کہا وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے کیونکہ جس کا اپنا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا اس کو بھوکے کا خیال نہیں آتا تو اس لیے جن کے پیٹ بھرے ہوئے نا وہ مسکینوں کے لیے سوچیں اور ان کے لیے کوشش کریں بھاگ دوڑ کریں تو یہاں جہنم میں جانے والے جو نامعلوم مدت کے لیے جائیں گے وہ کون ہوں گے جو نماز نہ پڑے جو مسکین کو کھانا نہ کھلائے وہ کنا نخود مال خाइजین اور بے ہودہ شک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے یعنی دین میں شک و شبہ پیدا کرنا اور بحث مباحثہ کرنا اور خامخا کی باتیں پھر ان مردوں کے لیے جو پہلی صفوں سے پیچھے ہی رہتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قوم یتأخرون عن الصف الافضل حتى يؤخرهم الله في النار جو لوگ سفے اول سے پیچھے رہتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں پیچھے کر دے گا پیچھے کرتے کرتے وہاں جہنم کے گڑے میں پھینک دے گا مکمل وضو نہ کرنے والے کیئر لیس قسم کی کا وضو کرنا ایڑیاں خشک رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڈیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے پھر زکوۃ ادا نہ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں دیکھی آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اس لیے بنوائی ہیں تاکہ آپ کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں فرمایا کیا تم اس کی زکات ادا کرتی ہو میں نے کہا نہیں یہ اسی طرح کی کوئی بات کہی آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی اس نے اپنا ٹکانہ جہنم میں بنا لیا جھوٹی بات منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی عام بات کو حدیث بنا کے پیش کرنا جھوٹی قسم کھانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو مہلت دے کر قسم لی جائے اور وہ جھوٹی قسم کھائے اسے چاہیے کہ اس کی وجہ سے اپنا ٹکانہ جہنم میں بنا لے مومن پر الزام لگانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے ایک تو یہ کہ کسی کے بارے میں کوئی بات انسان سنے تو اگر اس کی تصدیق نہیں کی ہوئی تو خاموشی اختیار کرے بلا وجہ جھوٹا الزام نہ لگائے کسی اور نہ کسی کے ہاں میں ہاں ملائے جب تو خود نہ کوئی دلیل ہو پھر بیری کا درخت کاٹنے والا جس نے بیری کا درخت کاٹا اللہ اس کے سر کو جہنم میں الٹا لٹکائے گا پھلدار درخت ہے یعنی کہ بھوکے لوگوں کے ایک رزق کا ذریعہ ہے اس کو کاٹنا جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ پھر قاتل اور مقتول جو تلوار کھینچ کے ایک دوسرے سے لڑنے لگے تو دونوں جہنم میں تو پوچھا گیا کہ قاتل تو جہنم میں مقتول کیوں کہا کہ وہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ یہی کرتا اس کی نیت کی وجہ سے پھر کار خواہ وہ شہید ہو عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ فلاں آدمی شہید ہے یہاں تک کہ ایک آدمی پر گزر ہوا تو اس کے متعلق بھی کہنے لگے کہ یہ شہید ہے فرمایا ہرگز نہیں میں نے چادر یا آبا کی چوری کی وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. ایک چادر کی چوری کی وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں لے جائیں گے تکبر آگ میں لے جانے والی علیہ صفی جہنم اور مسول تصویر بنانے والا ہر تصویر کے بدلے میں ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا متکبروں کو چوٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور جہنم کے ایسے قید خانے میں وہ داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا اور وہاں پر تینت عط ہوگی یعنی جہنمیوں کے جسم کے جو میل ہے اور جو پیپ ہے اور خون ہے وہ وہاں جا کے کٹھا ہوگا. اندہ دن دوسروں کے پیچھے چلنے والے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی پانچ طرح کے ہیں وہ ضعیف شخص جو اپنی سمجھ بوجھ اور بصیرت نہیں رکھتا اور ایسے لوگ تمہاری پیروی کرنے والے ہیں اپنے اہل اور مال کی طرف نہیں جاتے یعنی کہ عقل سمجھ سے کام نہ لینا میں سستی اور غفلت کی وجہ سے خائن جس کی لالچ پشیدہ نہیں اگرچہ معمولی چیز ملے اس میں بھی خیانت کرتا ہے نا ایک وہ شخص جو صبح و شام تمہارے گھر اور مال میں تمہیں دھوکہ دیتا ہے پھر آپ نے بخل اور جھوٹ کا ذکر کیا پھر بدخلق اور فحش گو کا ذکر کیا پھر جہنم میں جانے والی عورتیں فرمایا بے شک فساخ جہنمی ہیں کہا گیا کہ فساق کون ہے فرمایا وہ عورتیں ہیں ایک آدمی نے کہا کہ اہلا کے رسول وہ تو ہماری مائیں بہنیں بیویاں نہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی لان تان کرنے والی ہیں آپ نے فرمایا عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد کو زیادہ دیکھا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو پھر بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتوں کے پستانوں کو سانپوں کا نوچنا یعنی جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے صرف اپنے فکر کو برقرار رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے بازو پکڑا اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے پستانوں کو نوچ رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی ہیں پھر زبان سے اذیت دینے والی ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کے کیا یا رسول اللہ فلاں عورت کثرت سے نماز روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے نماز روزہ صدقہ سب کچھ ہے سب عبادات ایسے لوگ جن کے اندر اتنی خوبیاں ہوں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں ہاں؟ ہم بہت نیک ہیں پھر ان کو یہ بھی خیال بھول جاتا ہے کہ ان کی کچھ حرکتوں سے کچھ عادتوں سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچتی چاہے وہ گالی گلوچ ہو چاہے وہ بس بولے چلے جانا اور شور ہنگامہ کرنا نہ انسان سوچے کوئی سو رہا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے گھر میں ایک طوفانے بدتمیزی مچایا ہوا ہے یعنی کہ گھر والے بھی اور پڑوس یعنی نیبر جو ہے نیبر بھی ہے اور ساتھ کام کرنے والا کسی کو بھی تکلیف دینے سے بچنا چاہیے پھر ظلم اور سختی کرنے والی عورتیں فرمایا جہنم کو میرے اتنا قریب کیا گیا کہ میں کہنے لگا پرور کیا میں بھی ان میں سے ہوں یعنی قریب لا کے دکھایا گیا میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جسے ایک بلی نوچ رہی تھی جہنم میں ایک عورت کو بلی کاٹ رہی تھی میں نے پوچھا اس کا کیا ماجرا ہے مجھے بتایا گیا اس عورت نے اس بلی کو باندھ دیا تھا اور اسی حال میں بلی مر گئی نہ اس نے خود ہی اسے کچھ کھلایا اور نہ چھوڑا کہ زمین میں وہ خود کچھ کیڑے مکوڑے کھا لیتی. تو خدا کے لیے یا تو پیٹس رکھے نا نکال دے گھر سے یا پھر حد درجہ ان کی ضروریات کا خیال کریں ورنہ ان کی بدوائیں جو ہیں وہ نقصان دیں گی پھر شرم و حیا سے آری عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو والوں کی دو قسمیں جو میں نے نہیں دیکھا ایک تو ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ پھر کہوں گی لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے پچھلے دنوں میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک دوسرے کو اپنا لباس دکھائے اب بھی میں نے خود آج صبح بھی ایک بچی کو چلتے ہوئے دیکھا جس کا چاک یہاں تک تھے پوری ٹانگ کا اوپر کے حصے کی شیپ اور سیت رو بھی سب نظر آ رہا تھا اور بغیر گاؤں کے وہ چل رہی تھی اور میرا دل دہل رہا تھا دیکھ دیکھ کے اتنا کچھ جان کے یا تو میرے خیال کلاس میں حاضر ہی ہوتے آتے نہیں یہ آتے تو سنتے کچھ نہیں ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن عورت جب یہ سن لے کہ لباس پہن کے ننگا رہنے والی عورتیں ان کی یہ شامت ہے تو پھر بھی وہ ننگی رہے پھر نہیں ہو سکتا پھر وہ ضرور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گی بہکانے والی اور خود بھی بہکی ہوئی ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے تو ہم سب کو پھر اپنے طرز عمل پر غور کرنا ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہمارے عمل میں کہ جو ہمارے نماز روزے صدقے کو بھی برباد کر دے اس بات کا خوف کریں اس بات کی فکر کریں اور اپنی غلطیاں تلاش کریں ان پر معافی مانگیں اور ان کی اصلاح کریں پڑھ کر سن کر ان پڑھ لوگوں کی طرح نہ رہ جائیں یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب پھر انسان کا ایمان ہی نہ ہو ان باتوں پہ اور انسان یہ سوچے کہ یہ بس من گڑت کہانیاں ہیں قصے ہیں دیکھیے یہ ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہے کہ ہم اپنے دل کو ان چیزوں پہ مناتے ہیں یا نہیں جو اللہ کا حکم ہے یا پھر ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں یا نہیں جو اللہ کو ناپسند ہے اور پھر بات وہی ہے نا اگر اللہ سے محبت ہے کیسے ممکن ہے کہ پھر انسان وہ ڈریس پہنے جو اللہ کو پسند ہی نہ ہو سوچنا چاہیے نہیں کیا محبت ہے آج کل ہم لوگوں کے کپڑے اتنے پتلے ہوتے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس ایک ٹیپ ہے میں نے یہ شروع کیا کہ میں نے ایک لانگ کے پاجامے بنائے ہوئے ہیں جو میں سب کپڑوں کے نیچے پہن لیتی ہوں اور پھر ہماری ٹانگیں نظر نہیں آتی آج کل چاہے ونٹر کے کپڑے ہوں کہ سمر کے ہوں وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ان میں سے ٹانگیں ضرور نظر آتی ہیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ایک ڈریس کے مٹیریل سے متعلق ہے لیکن بازو کا مٹیریل بھی ٹھیک ہوتا ہے سلائی ٹھیک نہیں ہوتی اس پر ریسنٹلی میں نے غور کرنا شروع کیا ٹائٹ ہونا تو ایک الگ بات ہے لیکن جو کٹس ہیں چاہے گلے کا کٹ ہو چاہے چارک ہو سائیڈز کے وہ ٹھیک نہیں ہے اسے بھی پہن کے انسان ننگا ہو رہا ہوتا ہے مثلا بہت سے لوگ گاؤن بھی پہن لیتے ہیں لیکن میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ وہ گاؤن کی اتنی کھلی بازو کیوں رکھتے ہیں کیونکہ اس میں تو کوئی پردہ نہیں ہوتا جو ہی آپ اٹھاتے ہیں ہاتھ اور ہوتا بھی ریشمی یا گاؤن کاٹن بھی ہو تب بھی اٹھے گا ریشمی گاؤن ہے جب آپ گاڑی میں بیٹھنے لگیں گے کوئی چیز اٹھانے لگیں گے ڈرائیور بھی سامنے کھڑا ہے اور بھی جو ہی اٹھائیں گے تو یہ ساری بازو یہاں سے ننگی ہوئے گی آپ خود غور کیجیے کہ آپ کا کتنا حصہ نگا ہوتا ہے کیا یہ حصہ دکھا سکتے کیوں دکھاتے ہیں ہاتھوں کی ہاتھ تک تو رخصت ہے لیکن اس ایریے کی کوئی رخصت نہیں بازو کے گاؤن کے بازو اتنے ٹائٹ کر لیتے کمیز پہنی ہوئی ہو اس سے بھی پورا پورا سائز نظر آ رہا ہوتا ہے کیا واقعی اگر ہم تھوڑا سا اس کو صحیح طریقے کا پہن لیں گے تو لوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے سوچنے کی بات ہے نا گر جائیں گے کیا ہو جائے گا اگر ہم صحیح ڈریس پہنیں گے پھر کیا ہوگا پھر بعض اوقات چلے معقول حد تک کھلے ہوتے ہیں یا کوئی اس کے اوپر اتنی بھاری کوئی چیز لگا لیتے ہیں کہ وہ لازمن بازو ایسا کریں گے تو پیچھے آئے گا ہی آئے گا وہ ٹک کے نہیں رہتا آگے اللہ کہ وہ اس طرح بند کیا ہوا ان ساری چیزوں پر اللہ نے آپ کو عقل دی خود بھی غور کریں خود بھی دیکھیں پھر اسکارف پہنے گے تو کچھ حصہ بالوں کا ضرور ننگا دکھانے کو چھوڑ دیں گے وہ کیوں چھوڑتے ہیں ہم کس کے لیے وائے؟ اس سے کوئی بندہ تو خوش ہوگا کہ نہیں اللہ ضرور ناراض ہوگا کہ اللہ نے بال دکھانے کو منع کیا ہے یعنی کہ اسے اس پسند نہیں کیا کیا ہماری جگہ کوئی اور حساب دے گا کیا اللہ نے ہم کو عقل کوئی نہیں دی کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ سکیں کہاں کیا مشکل ہے یا اگر ٹھیک ہے ہمیں خود شیشے میں بھی نظر نہیں آ رہا تو کوئی اور ہمارا دوست یا عزیز ہمیں بتا دے کہ بھائی تمہاری یہ ڈریس یہاں سے ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کر لو اور جب وہ بتا رہا تو ہم ذرا سن بھی لیں قبول کر لیں اس کو وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا دل نہیں مانتا یقین مانے جس دن یہ دل مان گیا نا اس دن لوگوں نے بھی مان جانا ہے اب یہ ہرڈل اپنے اندر ہے کیونکہ اقبال نے بھی کہا تھا نا جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں سارے سیدھے ہو جائیں گے اگر ہمارے اندر یقین پیدا ہو گیا ہم لوگوں کی خوشی اور لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں لیکن یاد رکھیے وہی لوگ آپ کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے جن کی محبت میں آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں یہ لکھ لیجیے میرا جملہ اور اگر زندگی میں ایسا نہ ہو تو آپ آ کے مجھے بتائیے جن لوگوں کی محبت میں آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ آپ کو ضرور توڑیں گے وہ ذلیل کریں گے آپ کو وہ دنیا میں آپ سے بے وفائی کریں گے کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے تو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے پھر کیا کمایا ہم نے کیا آیا ہمارے ہاتھ میں پھر ایک طرف ہو جائے نا بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے نا کہ امال تو دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں بڑے معصوم بعض اوقات لگتے ہیں اتنی بڑی سزا کیوں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہے جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے کچھ نہیں کر سکتے ہم وہ جو چاہے فیصلہ کرے دوسری بات یہ کہ ہمارا عمل جو بظاہر چھوٹا لگتا نا وہ حقیقت میں چھوٹا نہیں ہوتا بعض اوقات نسلیں اس کو بھگتتی ہیں ہماری غلطیوں کو کسی شخص نے ایک عورت پہ جھوٹا الزام لگا دیا بری عورت اور اس کے شوہر کو بتا دیا شوہر نے اس کو طلاق دے دی اس طلاق یافتہ عورت کے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ گھر سے باہر نکلی ہے یہ بچے نفسیاتی مریض بنے ہیں وہ عورت خود غلط راستے پہ پڑ گئی ہے حرام طریقوں سے مال کما کے بچوں کو حرام کھلا رہی ہے وہ بچے بڑے ہو کر بگڑتے ہیں پھر آگے وہ بگڑے ہوئے بچے مزید لوگوں کسی کے ظلم چوری ڈاکر ڈالتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ الزام لگانا ایک چھوٹی سی بات تھی چھوٹی بات تھی اثرات دیکھ رہے ہیں آپ یہ تھے معمولی سی میں نے آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے کہ ایک غلط قدم ایک غلط بات ایک غلط ایکشن جو دیکھنے میں بڑا معصوم اور چھوٹا سا نظر آتا ہے وہ اپنے پیچھے ایک دنیا رکھتا ہے جیسے کمپیوٹر کی سکرین پہ آپ کو مثلاً اے لکھا ہوا نظر آتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے پیچھے پروگرامنگ بھی بس ایسی ایک لکیر کی ہوتی ہے پیچھے کا اسکرپٹ جو ہوتا ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں کہاں کہاں تک جاتے ہیں تو گناہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے اب آپ کہیں گے کہ نہیں کچھ گناہ ایسے جن کا کسی کو بھی نہیں پتا صرف ہمیں خود پتا اب آپ دیکھیں چلے الزام لگانا اور بہتان لگانا تو دور کی بات اب اگر کسی نے مثلا کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کا کسی کو بھی نہیں پتا کیا اس کے اپنے ضمیر پہ بوجھ نہیں پڑتا پڑتا نا جب زمیر پہ بوجھ پڑتا تو اور کام خراب نہیں ہوتا نماز پھر دل لگتا نہیں لگتا جب نماز خراب ہوتی ہے تو کیا اس کے اثرات نہیں ہوتے ہماری زندگی پر ہوتے ہیں وہ ایک چین چل پڑتا ہے اسی لیے کہا گیا کہ کر کے آگے بھیجتے ہیں جو ان کے اثرات ہیں سب ساتھ جاتے ہیں وہ سب جمع ہوتے ہیں تو کسی نے کہا تھا نا کہ اگر اللہ اپنی ساری مخلوق کو بھی جاننے میں پہنتے تو کوئی اس کو ظالم نہیں کہہ سکتا کیونکہ کہ اس کے اپنی بنائی ہوئی چیز ہے وہ جو چاہے کرے لیکن ایسا ظالم ہے نہیں کہ ایسا کرے گا ہاں اس نے صاف بتا دیا کہ اگر تم غلط کرو گے تو کرنی بھرنی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ایک کامنٹ ہے لکھتی ہے کہ بچوں کی فائر فائٹرز کی کتاب میں میں پڑھ رہی تھی کہ آگ کا اتنا زیادہ شور ہوتا ہے کہ فائر فائٹرز ایک دوسرے کی آواز نہیں سن سکتے یعنی ان کا آپس کا کمیونیکیشن بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اس حد تک کے جیسے انسان بہرا ہو رہا ہو یعنی اتنا شدید قسم کا شور ہوتا ہے یتی کہ مجھے آیت یاد آئی اضا الفی کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑ کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے یعنی ایسا شور ہوگا جیسے کوئی چیز پھٹنے لگی ہو بچوں کو سکول میں ہیلتھ اینڈ فٹنس کی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے کہ فائر سے کیسے بچنا ہے اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے کپڑوں میں لگ جائے تو کیا کرنا ہے فائر ڈرلس بھی کروائی جاتی ہیں ان اسکولوں میں ہمیں حکم دیا گیا ہے خو انفسکم و اہلی نارا مگر ہم نہ خود اس آگ کو حق سمجھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو اس سے بچانے کی فکر کرتے ہیں دنیا کی آگ اور اس سے بچاؤ کے طریقے سوچتے بھی ہیں سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں مگر دائمی آگ سے بچنے کی نہ فکر ہے نہ کوئی عمل ہے آگ کپڑوں کو لگ جائے تو کتاب میں لکھا ہے کہ نمبر ایک سٹاپ نمبر دو ڈراپ نمبر تھری رول امیجن کریں کہ آپ کو اس وقت گناہوں اور کوتاوں کی وجہ سے آگ لگی ہو تو کیا اسٹریٹجی ہے یہ آگ بجھانے کی سب سے پہلے سٹاپ یعنی گناہ کو فوراً روک دیں اپنی روش میں رک جائیں تاکہ آگ اور نہ بھڑکے پھر ڈراپ سجدے میں گر جائیں اللہ سے رجوع کریں رول پھر آگ بجھانے کے لیے زمین پر لوٹیں. یعنی پچھلی غلطیوں کو مٹانے کے لیے نیک عمل کریں نیکیوں میں دوڑ لگائیں اپنی آگ کو نیکیوں سے بجھائیں اصل بات وہی ہے کہ اگر ہم اس کو وَنَّارُ حق کو سمجھیں گے اور جن وجوہات کی بنا پر یہ آگ لگتی ہے اگر ان وجوہات کو دور کریں گے تو ہی بچ سکیں گے تو ہم سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو آگ کو بھڑکاتی ہیں یعنی جہنم کی آگ کو بھڑکانے والے اسباب یہ سب کو معلوم ہونے چاہیے قرآن مجید کا جب مطالعہ کریں تو اس میں دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا انجام آگ بتایا گیا ہے اور پھر ان چیزوں کو مارک کر لیں اور ایک ایک کر کے ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں بھول کے بھی کبھی جیسے بہت گرم چائے ہو نا اور بے دھیانی میں پڑھتے ہوئے ہوش بلا دیتی ہے اتنی کی گرمی جو ہے وہ اس سے سنسز جیسے جانے لگتی ہیں ان انسان کو اتنی پڑ جاتی ہے اپنی ان کہا کہ آپ نے کہا عورت کی تعداد جہنم زیادہ ہوگی بائی دا وے میں نے نہیں کہا یہ کس نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ایک وجہ آپ نے دی زبان کا غلط استعمال یہ بھی میں نے نہیں دی یہ بھی کس نے دیا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا میں نے تو صرف ریوائز کرایا تھا جہاں تک مجھے پتا ہے تو مرد لوگ زیادہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. گالی وغیرہ مرد دیتے ہیں. عورتیں کم دیتی ہیں. جو اس زبان کا استعمال کرتی ہیں پھر یہ وجہ کیسے اگر آج کل کے مرد کو دیکھیں تو وہ بھی بہت سے ویسے کام شروع ہو گئے جو عورتوں کے ہیں انہیں عورتوں کی مشابت کرتے ہیں وہ لوگ اپنی عورتوں سے خوش بھی نہیں ہوتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد جو ہیں وہ سارے جنت میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے جو برا کرے گا وہ اپنے برائی کی سزا پائے گا اگر وہ عورتوں جیسے کام کرنے لگے تو عورتوں کے پیچھے جائیں گے اونچی پونی کا بھی بتا دیں واضح کر دیں کیا یہ بھی جوڑے میں آتا ہے دیکھیں حدیث میں جوڑے کا لفظ نہیں ہے لفظ کیا ہے کہان کی طرح بال تو آپ اس کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں گول کریں سیدھا کریں اصل چیز ہے کہ سر کے اوپر ایک اور چیز ابری ہوئی نظر آنا منائے ٹھیک ہے نا کسی نے لکھا تھا سورج چاند تو ہر وقت اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں ان کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں لوگ ان کو پوچھتے ہیں تو لوگوں کو سزا دینے کے لیے ٹھیک ہے یعنی لوگ چونکہ ان کی عبادت کرتے ہیں تو جو ان کے معبود ہوں گی وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جلیل ہو کے نظر آئیں گے ان کو اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ اس سے اور زیادہ ہیٹ بھی بڑھے گی اچھا مختلف اوقات میں مختلف لوگ مجھ سے نوٹس کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں اس میں میں نے یہ سوچا کہ جو کتابیں آلریڈی چھپی ہوئی ہیں بہتر ہے کہ اگر آپ ان سے استفادہ کر لیں اور اس میں قریب ترین مواد جن کتابوں میں موجود ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ میں چند ایک نام آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ سٹال پر بھی پرووائڈ کر دی جائیں گی اس میں ایک تو انسان اور فرشتے ہیں فرشتوں سے متعلق مواد کے بارے میں آپ کافی کیوریس تھے اور مانگ رہے تھے بار بار تو اس میں فرشتے کب پیدا کیے گئے اور کس چیز کے بنے ہوئے ہیں اور پھر ان کی مختلف صفات اور ان کی پیدائش کا مقصد اور پھر بڑے بڑے فرشتوں کی ذمہ داریاں اور اس کے علاوہ جہنم کے فرشتے جنت کے فرشتے عرش کو اٹھانے والے فرشتے فرشتوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت کہ کس طرح وہ خوشخبری لانے والے اور عذاب لانے والے بھی ہوتے ہیں اہل ایمان ان سے محبت کرتے ہیں اور مختلف چیزیں جو آپ کو اس میں بتائی گئی تھی وہ کافی تفصیلات اور اچھی بات یہ ہے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ صحیح مستند احادیث سے لیا گیا ورنہ عموماً بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی کہ جن میں معلومات معتبر نہیں ہوتی کیونکہ ایمان سے متعلق چیزیں ہیں تو اس لیے اس میں ہم کہا احادیث اور سنی سنائی باتوں کو شامل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو جو لوگ بھی فرشتوں سے متعلق مواد کے بارے میں بہت شوق رکھتے تھے وہ یہ کتاب لے لیں انسان اور فرشتے اب سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی نیو ارائیویلز ہوں جو بھی کتابیں آئے سٹال پر ان کا باہر لگا بھی دیا جائے ایک ریمائنڈر لگا دیا جائے پوسٹر لگا دیا جائے تاکہ آپ لوگ بھولے نہیں پھر اسی طرح توحید کی کتاب جو ہے یہ بھی بہت اچھی ہے اس میں بھی اللہ تعالی کی بہدانیت سے متعلق جو باتیں کی گئی خاص طور پر لا الہ الا اللہ سے متعلق وہ اس میں موجود ہے اسی طرح ایمان کی کتاب میں مختلف یعنی کہ بریفلی سارے چیزوں پر ایمان لانے کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر دجال اور علامات قیامت تقریباً احادیث جو دجال پہ میں نے بتائی ہیں وہ اس میں موجود ہیں اور اچھی کتاب ہے اوتھینٹک دجال اور علامات قیامت کی کتاب پھر جادو جنات سے متعلق اور ان سے بچاؤ کے طریقے بہت سے لوگ اس معاملے میں پریشان رہتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی ان کو کہ کریں کیا اس سیریز میں اور بھی کتابیں ہیں لیکن عقیدے سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں ان شاء کو مہیا کر دی جائیں گی پھر یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جو دعا تھی وہ بھی چھپوا دی گئی ہے پھر صبح و شام کے مصنوع اذکار حسن اخلاق کا بھی نیا ورژن آ ہے اس میں چند چپٹرز نئے ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور اچھی کتاب ہے یہ ہم نے فرسٹ بیچ میں اپنے اسٹوڈینٹس کو دی تھی اس کے بعد شاید بیچ میں آتی رہی پھر ڈسکنٹینیو ہو گئی یہ مقتدرہ قومی زبان کی ایک چھپی ہوئی ہے کتاب قرآن مجید کا عربی اردو لغت بہت سے الفاظ کا معنی جو ہے وہ بہت عمدہ اوتھینٹک طریقے سے اچھی شستہ زبان میں دیا گیا ہے الفاظ اور ان کے مصدر وغیرہ جو ہے بیسک جو ایک انفارمیشن ہے وہ اس میں موجود ہے مثلا ثمہ کا انہوں نے مانا لکھا ہوا ہے وہاں وہی اس جگہ اس میں اشارہ ہے سما پھر حرف عطف ہے سامانیہ 8 اس مدد ہے مؤنث کے لیے اتا ہے سامانیہ تا 8 اس مدد ہے مذکر کے لیے اتا ہے یہ مختصر بھی ہے لیکن بہت اچھی کتاب ہے یہ بھی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے وا اخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ